مفتی صاحب آپ کا جب درس ہو رہا شب رات کے بارے میں تو اس میں ہمارے ایک بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ درس سن کے انہوں نے جو درس لیا وہ یہی کہ جو والدین کے متعلق آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تم منائے مچھلی مدد کرنے سے پہلے ورنہ اس کی عبادت بیکار ہے تو انہوں نے تو یہ درس لیا کہ میری والدہ تو اکثر مجھ سے ناراض رہتی ہیں اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ حسب ٹوپی یہاں کام کرتے ہے تو جتنی حیثیت ہے میں پیسے ان کو بھیجتے ہیں لیکن ان کو شاید زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بات پہ اثر وہ ناراض ہو جاتی ہیں تو وہ کہیں گے پھر تو میری کل کی عبارت بھی بےکار ہے اور میں رات نہیں لگوں گا اس بارے میں کچھ خبرانے اس کو جی اپنی والدہ کو خوش کرنا چاہیے ہر لحاظ سے والدہ کو اپنی مجبوری بھی بتانی چاہیے ماں تو بڑی یعنی نرم دل ہوتی ہمارے اصل میں ذہن جو ہیں وہ منفی ہو گئے ہیں کسی کو کہیں نا آپ نماز نہیں پڑھتے تو لہٰذا آپ کی قربانی کس کام کی تو کہتے اچھا جی ٹھیک ہے قربانی نہیں دیں گے اگر فائدہ نہیں ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آج پڑھیں گے تاکہ فائدہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں کریں قربانی نہیں دیں گے بھائی آپ حج کرنے جا رہے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے تو حج کا فائدہ کریں ٹھیک ہے جی نہیں گھر حج کریں گے یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے جی آج شروع کر لیں گے یعنی ہمارے زین جو ہے وہ الٹ ہو گئے ہیں یہ تو یہ کہ جو کمی ہے وہ پورا کریں اور نیکی کرتے جہاں ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں ہر کم اسی جگہ رہنے دیتے ہیں تو بجائے اس کے کل کی عبادت چھوڑیں اس کو کہیں میرے بھائی فون کریں صبح والدہ کو اور ان سے عرض کریں کہ پندرہ شبان کی رات امی حضور آ رہی ہے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں مولوی نے بتایا ہے کہ جس کی مان راض ہو اس کی عبادت نہیں ہوتی تو آپ پلیز موج پر حاضی ہو جائیں میری مجبوری بھی آج سمجھے اور مجھے اجازت دیں کہ میں رب کی عبادت آج کی رات جا کر کر سکوں وہ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گی اور ان کو اجازت بھی دے دیں گی اگر نہیں دیتی تو پھر تو واقعی میرے بھائی اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن اس رات کو جا کر کم از کم اللہ سے کر لے کہ باری تعالی میری ماں کو مجھ پر راضی کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں ماں کو راضی کر سکوں جی وہ سبحان اللہ ہمارے امیر اور بھائی تشریف